بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَن استتَغْفِوا رَبَّكُم ثمُم م تُبُ إيْهِ يُومَاتِعكُم متَعَن حسَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَم مَ وَيُؤْتِكُ الذي فَضلِم فضضلله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام ر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 الم علی مدو دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں سن رکھو جس وقت یہ اپنے کپڑوں میں لپٹ رہے ہوتے ہیں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 نو لو د لو نسو الم لئی سم سوف نان کبھی نو بینستی اور وہی تو ہے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 جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کا یہ مزاق اڑاتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّنَزَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ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 أولئك لهم كبير اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لے تو نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی بے شک وہ ہے ہی خوشی میں مست ہو جانے والا بڑا فخر جتانے والا ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٍ انما انت والله على كل شيء تو شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اے نبی تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہ پان ہے ام یقولون افترا قل فأتو بعشر سور مثلہی مفتریات ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن اسخد بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو بس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تم لوگ اسلام لاتے ہو من دنیا و زینت نو لہم فی الحم فی ہم فی ہلو بخصو جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلا انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی الکلین تو میں سونا فی ہوں بلوم میں ما یا یعملون فَمَن كَانَ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں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 تو تمس قران سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها اولئك لینوالیم اللہ والمی نسل ہوں بلر چی ہوں کے فرو جی جین فیل او میں لہم او كانوا لو یست پر كانوا و مو انتی ہوں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے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 اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں ان جنفی ہے خالد نسل الفری کو مسل اصل کرو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے آجزی کی یہی صاحب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے دونوں فریقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم ال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل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 رونیچن چالئی کم انمکمو می چالئی کم انمکمو تم ل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 لے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا مطالبہ تو نہیں کرتا میرا سلا تو اللہ کے ذمے ہے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 والم دی وَلَا والیبل اپول ان وَلَا اپلین تصدری آئ نکم لئی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 فأتنا بِمَا تین نیم چائڈ اندیتی اور می کلو ایش ان ان انصح ان كان يريد ان هو ربكم انہوں نے کہا کہ نور تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا اب اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو نو نے کہا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 و اُہلو قَوْمِكَ اہلئی کل مدم ن تبت اس نو كانوا فال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 اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے کم کم تسخرو اور نو نے کشتی بنانا شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمخور کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخور کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسور کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخور کریں گے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 ز نئی وحل مب کال قو وَمَا آمَنَ و مہو اولی یہاں <رحیم> تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو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 وہی تجریم کل جی بال وَكَانَ بنا فی ماضری بنکب یو نئی اوکم مان وال فری قَالَ سی لَا جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ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 تک مہنی کوؤ دودھ بک مل سلی بہ آئل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 تو میں تباہ ہو جاؤں گا پیلا نو بکو بسلمتی نل قوال امک و امم سنو منا عذاب علی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 کہ انجام پرہزگاروں ہی کا بھلا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاہُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 السماء عليكم مدرارا قوةً إلى قوتكم ولا مجرمين اور ہم نے قوم آت کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان بانتے ہو میری قوم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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركين آلهتنا عن قولك وما نحن ب تاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا بعض قَالَ تراک باب الی نسو پال انشدو ان توشکو دونی فکی دونی جمیال سم ملو انکل اللَّهِ ہر ربی مَا مِن دَ هو آخذ ان فل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 ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے اب اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابس آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے جمر نجن ہوں امن ہوں جین ہوں و نجن ہوں منا من غلی اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا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 اچ بی دنیا نت ملکی ملا اندن کثر بہ البلی عدن قومی ہوں یہ وہی قوم عاد ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا اور اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو قوم آد نے اپنے پروردگار دگار سے کفر کیا اور سن رکھو قوم آد پر پھٹکار ہے جو ہود کی قوم تھی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 کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہم بڑے بھاری شک میں ہیں اللَّهِ اللہ تم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 و قین پتم سدوہ سدوہ چلفی ابھی تم سوہ فَيَأْخُذَكُمْ سل کری فعقروها فقال في داركم ذلك وعد غير مكذوب اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی موجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا اگر انہوں نے اس کو کٹ ڈالا تو سوالے نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِلْ ان سمود سرو رب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 کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو قوم سمود پر پھٹکار ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بشر قَالُوا سَلَامًا قَالَ سل فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خیفة و بہ بن بس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 شنا جی اتا جمر رحمۃ اللہ وبا کہ تل کم احلبئیت ان حمیدی اس نے کہا اے میرے بچہ ہوگا میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ لائق تعریف ہے بڑا ہے فلما ذهب عَن دہنب رای مرج اتوش دلو نی پو میلو اب راحی ملحلی منہ ہوں منی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 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَئِ أَطْهَرُ لَكُمْ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 لوت نے کہا کہ اے بھائیو یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بےآبرو نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں قالوا لقد علمت ما لنا قال ان قوةً او الى شدید وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو دوت نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا لو یلو تو انسل کبھی تین مین لو می پوح مَا بہ فرشتوں نے کہا اے لوت ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے فل جمون جل نال سیل عند ربك وما من ببعید پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائی جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں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 ویلمی وَلَا والا سوفیل اردی بقی تو الله خير لكم اون كنتم مؤمنين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 قالوا يا شعيب تأمرك أن نترك ما يعبد أَوْ أَن مورک فِي أَمْوَالِنَا مَا انفی إِنَّكَ نل الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ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 اری دن اخالف کم علم ان کم ان مستق و میں تو بل عَلَيْهِ تو علیہ انیب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 میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعید ربكم ثم تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نو کی قوم یا کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اور پر اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان ہے بہت محبت کرنے والا ہے وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعْزِيز انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو قال يا قوم أعز عليكم من الله ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم کم عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معكم رقیب انہوں نے کہا کہ اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَرْنَوْ فِيهَا ألا اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آدھا بوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ہوا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی قد ال نو سب عیتی نسل عل فراون و مل عی فتباؤ امر فراؤ ام امر لو ملکیہ دور فو اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا فیرون اور اس کے سردانوں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ فیرون کا حکم درست نہیں تھا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے اور اس جہان میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے للک من عليك منها قائم ہوں وما ظلمناهم ہوں ظلموا انفسهم فَمَا أَغْمَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْبِيرٌ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں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 اخدر خدل قرآن والدی دن فی دکھ من خوشرو ذلك يوم مجموع الناس وذلك يوم مشهود وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ یو